بسم اللہ الرحمن رحمن روحی و تم الرون مرون عیسایہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بلت کم بن کم ممت ہوں یدون میں تم میں ایک گروہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون علخیر وہ عمومی طور پر لوگوں کو دعوت دے خیر کی طرف وہ کل بیان کر دیا گیا آپ کے سامنے خیر سے مراد قرآن اور حدیث ہے قرآن اور سنت ہے قرآن اور سنت ہے کہ کریمہ سامنے شاہ فرما اتباع القرآن و سنتی قرآن کی اتباع کرنا اور میری سنت کی پیروی کرنا یہ خیر کی طرف دعوت دینا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ اگلے عیسائی مبارک کے اگلے الفاظ اور فرمائیں اللہ و تبارک و تعارن رشا فرمائے ویا مرون بالمعروف ویا ننان المنکر فرمایا کہ اور وہ جماعت جو ہے وہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے معروف جیسے کہتے فلانا بندہ بڑا معروف ہے کہتے نہیں کہتے فلانا بندہ بڑا معروف ہے مطلب مشہور ہے وہ جانا پہچانا ہے جانی پہچانی شخصیت ہے تو چونکہ اہل ایمان کے درمیان نیکی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جانی پہچانی ہوتی ہے نیکی کو ہر بندہ جانتا ہے سمجھا ہے مسئلہ نیکی کو ہر بندہ جانتا ہے اہل ایمان میں گناہ جو ہوتا ہے نا وہ اوپر ہوتا ہے کوئی اوپر بندہ کہتا یار نما آیا کوئی نئے آیا کوئی ہم تو نہیں جانتے ہمنا ہم نہ ہم نے اسے دیکھا ہے کہیں ٹھیک ہے نا تو گناہ کو آہل ایمان کے ہاں ربطالی نے خود قرآن میں فرمایا نیکی کو ربتالیٰ نے معروف فرمایا اور گناہ کو منکر فرمایا گناہ کو کیا فرمایا منکر فرمایا کہ مومن جو ہے وہ تو گناہ کو نہیں پہچانتا مومن نیکی کو پہچانتا ہے نیکی کو رفتار کو تعالیٰ نے معروف فرمایا مشہور ہے معروف ہے جانی پہچانی ہے اور فرمایا کہ گناہ جو ہے اس رفتبارک و تعالیٰ نے منکر فرمایا اور کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ ایسے آئیں گے جن کے نزدیک نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھا جائے گا نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھا جائے گا جیسے آج آپ دیکھیں ذرا غور کریں داڑھی رکھنا نیکی ہے نا آج کتنے مسلمان ہیں جن کی, کی داڑھی رکھنے گناہ ہے نیکی کے کام پہ اتنا زور نہیں دیتے جتنا نیکی مٹانے پر زور دیتے ہیں نہیں اتنا گناہ مٹانے پر زور نہیں ہے جتنا گناہ کی تشہیر پر اور اسے جناب لوگوں تک پہنچانے پر اور آپ خود دیکھیں آپ کو روزانہ موبائل آپ استعمال کرتے ہیں آپ کتنے روزانہ فون آتے ہوں گے بیما پلیسی والوں کے ہیں روز فون کرتے ہیں مختلف کمپنیوں سے بیمہ پالیسی یہ وہ فلانی جمکانی یہ سارے تقریباً سود کے معاملات ہیں اس کے لیے اتنی کوشش آپ کو کبھی اس کا بھی فون آیا یار صبح سے اٹھ کے نماز پڑھیں آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی نیکی کا کوئی فون نہیں آتا لیکن یہ گناہ کے جال میں اور حرام خوری میں حرام کاری میں پھنسانے کے لیے لوگوں کو پھانسنے کے لیے اس کے جناب اتنی جو دو یہ رہی اس کے سینٹر قائم ہو چکی ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو یہ کام کر رہی ہیں والی آج ہاں یعنی کہ نیکی جو اس کو مٹانے پر سارے لگیں اور گناہ کو پھیلانے نوز بلہ منظالے کا آج پاکستانی ڈراموں کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے دن مجھے ایک بندے نے پوچھا فون پہ وہ کہنے لگا کہ یہ خاتون ہے اسے مذہبی بنا کے پیش کیا گیا کسی ڈرامے میں کہ وہ مذہبی ہے اور وہ مذہبی ایسی تنگ نظر ہے کہ وہ بات بات پہ اعتراض کرتی رہتی ہے اور ان کا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی بندہ دین سے متعلق ہوگا نا وہ پرلے درجے کا کمی نہیں ہوگا بتائیں یعنی جس بندے نے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ رکھا ہے وہ پرلے درجے کا کمی نہ ہوگا بد اخلاق ہوگا اس سے بمن بھی اس کی تنگ اس کی بیٹیاں بھی تنگ اس کے سارے رشتہ داروں سے تنگ ایسا بد اخلاق ہو جاتا ہے بندہ جو دین کے ساتھ جڑ جائے بتائیں دین کے ساتھ جڑنا اور یہ بھی جناب کے دکھا رہے ہیں کہ مذہبی یہ کہاں ہو رہا ہے اس طرح کے کام جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ جو ابھی قانون پاس ہوا ہے ابھی میں نے صبح کو ایک دوست ہیں مفتی صاحب ہیں کراچی سے کتاب لکھی مجھے بھیجی ہے وہاں سے توحفہ اس کے تین چار صفحات کے میں نے تصویر بنا کے بیٹی ہے گروب میں نے ذرہ سارے دوست کوشش کر کے اسے پڑھیں وہ تحریر انہیں کیا بتایا اس میں اس نے کہا کہ یہاں پہ جو بیکن سکول ہے نا آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ فیس ان کی ہے پاکستان میں میں کے ترین سکول ہیں بڑی بڑی سوسیٹیم میں انہیں کے سکول قائم ہیں اس نے کہا کہ ان کے اندر جناب یہ سارا الگ پی ٹی جو ہے یہ ساری یہ سارا انہیں کا کام ہو رہا ہے وہاں اور یہ جو قصوری خاندان ہے آپ نے سنو خرشید محمود قصوری تو یہ سارے اس کی لڑکی سارے یہ سارے کے سارے انہی کے مورے ہیں اور بہت زیادہ اس کام کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں یعنی کہ جو بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کو جناب اس کے باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے باقاعدہ سینٹر قائم ہو چکے ہیں بچوں کو سکھانے کی جان بوجھ کے جناب لڑکیوں کو اور لڑکوں کو اکٹھے بٹھائیں گے سکول کے اندر تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو یعنی کہ ایک دوسرے سے گپ شپ کریں اور ان کے معاملات جو ہیں ابھی سے یہ خراب ہو جائیں ابھی سے بگڑ جائیں بچے تو اندازہ لگائیں گناہ کو کس طرح کر کے اگلے یعنی کوشش کر رہے ہیں رات دن یا کبھی ہم نے بھی میٹنگ بلائی ہے یہاں پہ یار صبح کے در سے قرآن میں اتنا سارا محلہ ہے ہمارا اتنے سارے لوگ ہیں لوگ کم آتے ہیں کبھی ہم نے لوگوں کو جمع کیا یار ہمیں فکر لائق ہوئی ہے لوگ قرآن سننے نہیں آتے کبھی بھی نہیں ہم نے کبھی کسی کو دعوت بھی نہیں دی ہوگی یار آپ بھی آیا کرو یا دعوت بھی دیتے بھی ہیں ایک آدھ بار دیتے دی بعد میں خاموش ہو گئے کسی کو گروپ میں ایڈ کروا دی تو بعد میں خاموش ہو گیا پوچھا تھا کہ نہیں ہم نے ان سے یار آپ کو درس بھیجتے ہیں آپ سنتے یا نہیں سنتے آپ کو درس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے آپ گروپ سے لیفٹ ہو گئے کیوں لیفٹ ہوئے گئے کبھی نہیں پوچھتے ہم تو پیارے محترم بھائیو ہونا یہ چاہیے تھا جس طرح وہ گناہ کرنے والے لوگ جو ہیں گناہ کو پرموٹ کرنے والے لوگ جو ہیں ہم ان سے بڑھ کر ان پہ جناب ان کے خلاف ہم ان کے محاذ قائم کرتے جس طرح وہ کام کر رہے تھے ہم ان سے بڑھ کر کے اپنے دین کی حمایت کے لیے دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے لیکن آج ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے اپنے کام میں مصروف ہے یار کام سے ٹائم نہیں ملتا تو کیا کریں ہم کدھر جائیں بتائیں آج رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ آل ایمان جو ہے وہ نیکی کو معروف اور گناہ کو منکر جانتے ہیں منکر کہتے ہیں اوپری شہ کو جانی پہچانی نہ ہو جیسے بندہ قبر میں جاتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی فرشتوں کو دیکھتا ہے نہیں نا دیکھتا جیسے قبر میں جاتا ہے فرشتے دو سامنے آ جاتے ہیں اور ان کا نام کیا ہے ایک منکر ایک نقیر دونوں ہی اوپرے کبھی نہیں دیکھے ہوئے ایک دم سے سامنے آگئے دنیا میں 40 سال 50 سال ساٹھ سال عمر گزار کے گیا لیکن کبھی بھی اس نے دیکھا نہیں تھا اس مخلوق کو جیسے قبر میں گیا تو بالکل سامنے آگئے اور نیک ہے تو اس کی نیکی کے حساب سے ان کی شکلیں ہیں اگر یہ بد کردار ہے یعنی کہ فاسق فاجر کافر ہے بھی دین ہے دین دشمن ہے تو پھر اسی حساب سے وہ شکل لے کر آئیں گے اس کے سامنے اس لیے ان کا نام منکر نقیر ہے منکر نقیر دونوں یعنی کبھی نہیں دیکھا یہاں بھی مومنوں کے اندر تو نیکی ایسی ہوتی ہے جو معروف ہوتی ہے یار نماز سب کو پتہ ہے نماز ہے سب کو پتہ بھی وضو کرنا ہے پہلے نماز پڑھنی ہے زور کتنے رکھتے ہیں اثر کتنی رکھتے ہیں سب کو پتہ ہے لیکن گناہ جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن بندے جو ہیں وہ تو میری نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتے مومن بندہ یعنی کہ مل کر فرمائے کو بندہ آ جائے تو کو بندہ جلدی اس کے پاس نہیں بیٹھتا یا بیٹھتا ہے اس کے پاس کو کسی کے بچے کو بلانے لگے تو کبھی اسے اپنے پاس نہیں جانے دیتا جمن میرے ذہن میں آ گیا ذرا بچوں کو نہ سنبھال کے رکھیں آج کل بہت زیادہ لوگ جو نا وہ ڈائن یہاں ہمارے پنجاب میں داخل ہو چکی ہیں بہت زیادہ تعداد میں بچوں کو اٹھا اٹھا کے کسی علاقے میں بہت ساری تعداد میں بچوں کو اٹھا کے سب کو چیر پھاڑ کے ان کے گردے نکال لیا انہوں نے بچوں کو پھینک دیا انہوں نے. ابھی کل کی کل یہ پرسوں کی بات ہے ہمارے والے صاحب بتا رہے تھے وہ ایک جگہ کہیں گئے ہوئے تھے واپس آ رہے تھے راستے میں انہوں نے ایک گدھا گاڑی جا رہی تھی گدھا ریڑھی کھود ریڑھی وہ جا رہی تھی تو اچانک لوگوں نے تو جتنی بھی ٹریفک تھی ساری روک دینے ہم نے چوری کہاں کی ہے انہوں نے روکا تو سب کی تلاشی لی جتنے بھی لوگ جا رہے تھے گاؤں سے گزر کے تو وہ ریڑھی والے جو ہیں ایک بچہ محلے کا وہ گاؤں کا اٹھا کے توڑے میں ڈال کے لے کے جا رہے تھے بتائیں وہ عورتیں اور ریڑھی والے بندے جو ان کے جو بھی تھا عورتیں تھیں تھے ان کے ساتھ تو وہ ایک بچے کو اٹھا کے میں ڈال کے ہوش کر کے لے کے جا رہے تھے یہ کل کل کھانے وال میں ہوا مرید کے میں ہوا بہت سارے شہروں میں ہوا بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے آپ بتائیں جس بندے کو پتا ہو کہ یہ بندہ اوپرا ہے اپنے بچے کو اس کے قریب جانے دے گا ماندے ماندے ماندے کبھی نہیں جانے دے گا اپنے ماندے بچے ماندے کو اس کے قریب ٹھیک ہے نا اسی طرح کر کے گنا جو ہوتا ہے بندہ مومن کے نزدیک یہ اوپرا ہوتا ہے یہ منکر ہوتا ہے غیر معروف ہوتا ہے مومن اس کے قریب نہیں جاتا جلدی مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنا دم بچا بچا کے رکھتا ہے اس لیے خالق اور مالک نے یہاں پر نیکی کو معروف فرمایا ہے حالانکہ نیکی کے لیے لفظ بر ہے کیا ہے بر ہے لفظ بر ہے نیکی کے لیے اور گناہ کے لیے ماسیت ہے کفران ہے اور الفاظ ہیں گناہ کے لیے لیکن یہاں خالق اور مالک اندازہ لگائیں کہ اہل ایمان کو رب تبارک کو تعالی ان کو تنبیہ کیسے فرما رہا ہے ان کو تبلیغ کیسے فرما رہا ہے اہل ایمان کی رفتار و تعالی تربیت کیسے فرما رہا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں میں کہ وہ نیکی کو معروف ہے ان کے نزدیک اور گناہ جو ہے ان کے نزدیک وہ منکر ہے وہ کیا وہ ہے وہ منکر ہے نہ تو بندہ منکر کے خود قریب جاتا ہے اوپرے کے نہ اپنے بچوں کو جانا دیتا ہے نہ اپنے دوست بھائیوں کو ان کے قریب جانا دیتا ہے خیال کرنا بھی ذرا ایک محتاط رہنا ہے اس سے ذرا یہ نہ ہو کہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دے دیکھیں جی پیارے اور محترم بھائیوں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا یہ پچھلے جو الفاظ ہیں نیکی کا حکم کرنے کے اور برائی سے روکنے کے تین درجے ہیں کتنے درجے ہیں تین درجے ہیں کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو بندہ من جا حدا بیادی ہی جو اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے اپنے ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکے اپنے ہاتھ کے ساتھ نیکی کو جاری کرے فہو مومن وہ مومن ہے وہ کون ہے وہ مومن ہے وہ من جاہدہ بلسانی ہی فہو مومن اور جو بندہ زبان کے ساتھ برائی کو روکے اور گناہ سے یعنی کہ نیکی کا حکم کرے فہو مومن, مومن ہے اور سامنے ومن بھی مومن سامنے میں جو بندہ دل کے ساتھ برا جانے وہ بھی مومن ہے وہ کیا ہے مومن وہ بھی مومن ہے اور اگلے الفاظ کیا ہیں آکل سامنے میں اس کے بعد یہ تین درجے ہیں برائی کو روکنے کے برائی کے برائی کے خلاف جہاد کے تین درجے ہیں کے اس کے عباد کے کوئی ایمان نہیں ہے, کے کے ہے اتنا بھی ایمان نہیں جیسے رائی کا دانا بالکل چھوٹا سا ہوتا نا آپ نے دیکھا ہوگا جسے ہم وہ کیا کہتے ہیں جی ہاں بالکل چھوٹا سا دانا ہوتا سا حاقی میں اتنا بھی ایمان نہیں ہے پھر اس بندے کے پاس یعنی جو دل کے ساتھ بھی برا نہ جانے اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں اچھا ہاں میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں یہ تین درجے جو ہیں یہ ہمارے علماء نے تقسیم کیے ہیں کہ پہلا درجہ جو ہے وہ حکمرانوں کے لیے حاک کے ساتھ روکنا کن کا کام ہے حکمرانوں کے لیے اور حاکم جو ہے بندہ وہ ہر بندہ اپنی جگہ حاکم ہے جیسے حکمران جو ہے وہ جناب ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو بنوائیں گے جی جیسے وہ اپنے انگریز کے بنائے ہوئے قانون بنوا لیتے ہیں تو رب رسول کے قوانین کیوں نہیں رب رسول کے حکامات کیوں نہیں بنواتے یہ بھی ان پر پہلا لازم وہی ہے پہلا فرض وہی ہے کہ رب تبارک کو مطالعہ کے حکامات نافذ کیے جائیں اور ان کا پابند بنایا جائے لوگوں کو اچھا گھر ہے بندے کا اس گھر کے اندر گھر میں وڈیرا ہے وہ وہاں حاق وہ کیا ہے وہاں آ کے میں اب اسے حکم ہے کہ گھر کے اندر جو نماز نہ پڑھے بچہ اس کا تو اسے کیا کرے چپیٹے مارے ای آ کا بولا صاحب ماں ڈنڈے سے بچے میں چپیٹے چپیٹے مار کے اور اسے مار کے نماز پڑھاتوں بچے کو جب اتنی عمر کو پہنچ جائے بالغ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر ڈنڈے مارو اسے مار کے اسے نماز پڑھاؤ یہ کسے حکم ہے یہ گھر کے بڈیرے کا حکم ہے اسی طرح گھر کے شاگرد ہیں کسی کے ان پر استاد حاکم ہے استاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو پابند کرے وہ اس راہ پر لگائے یہ تو اب آ انہوں نے سکون کے باہر لکھ دیا ہے مار نہیں پیار شیخ ساتھی رہے میں شاہ پر ماتے ماتے بادشاہ تھا اس نے لکھ کے دیا اپنے بیچے بیٹے کو تختی دی پڑھنے کے لیے اور تختی کی جو مٹ ہوتی نا اس کے پانی کے ساتھ لکھا اس نے کہا باپ کے پیار سے استاد کی مار بہتر ہے باپ کے پیار سے استاد کی مار بہتر ہے, بہتر, ہے بہتر, ہے بہتر ہے کیونکہ استاد جب مارے گا تو بچہ ادب سیکھے گا وہ ادب جو بچے کو مار کے بدلے میں آئے گا وہ اس کے مرنے تک اس کے کام آئے گا اور باپ کا پیار جو ہے وہ تو بگاڑ جاتا ہے اکثر باپ کا پیاری تو ہے جو بچے کو جناب پڑھنے نہیں دیتا بعض اوقات باپ کا پیاری تو ہے بعض اکاط بچے کا جناب اخلاق بگاڑ کے رکھ دیتا ہے ماؤں کا پیار جو ہے بچوں کے اخلاق کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے بچے جو ہے وہ ماں پیار دے تو بچے باپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں اگر باپ پیار دے تو بچے ماں کے ساتھ بدتمیز شروع کر دیتے ہیں گھر کے اندر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سخت نا بچے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ ہمیں تو اپنے ابے کے ساتھ پیار ہے انہوں نے کہا ماں پھر کہتی ہوگی کچھ نہ کچھ ماں تمہیں پھر سیدھے رات کی تبلیغ کرتی ہوگی اس لیے اماں اچھی نہیں لگتی وغیرہ آپ اکثریت دیکھ لیں رقص جتنے بھی چلا رہے ہیں سارے یہ کھوتی بھی چلا رہے ہیں ریڑھی بھی چلا رہے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ماں ٹھنڈی چھا ماں ماں ٹھنڈیاں چھاوا بندہ پوچھے بھی ابا تیرا کون سا تندور پہ بیٹھتا تھا وہ غریب ہے وہ کون سا جناب وہ اتنی وہ کون سی بٹی ہے اینٹیں پکانے والی غریب کہ اسے تو نے جناب کسی کھاتے میں نہیں شمار کیا ماں ٹھنڈی شاہ ہے تو باپ کون سا جناب وہ این دوپہر کا باغ تو جو چمڑی تیری کالی کر دیتا سکین تیری بلیک کر دی اس نے عجیب لوگ ہیں باپ بے وہ سارا دن کما کما کے عموماً ہوتا یہ ہے کہ والد جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ ذرا کوشش کرتے ہیں کہ بچے ان کے بااخلاق بنیں بنے مائیں جو ہوتی ہیں عموماً وہ بگاڑنے والی ہوتی ہیں اللہ ماشاء اللہ کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا فام دے وہ بہتر سختی کرتی ہیں وہ جہاں پہ ماں سختی کرنے والی ہو تو ابا جناب پیچھے ہٹنے والا ہوگا اس طرح کے معاملات ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن میں حقیقت بتاؤں آپ کو بچے وہی سیدھے راہ پہ رہتے ہیں جن بچوں کی صحیح دینی مرحل پر تربیت کی جائے کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ اور آج عموماً ہوتا یہ ہے کہ ابا جو ہے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا ابے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ابا کام پہ صبح سے لے کر شام تک کام پہ پھر جناب رات کو آیا تو سو گیا صبح پھر کام پہ شام کو آیا تو پھر سو گیا بچے جو ہیں وہ جب شام کو جب ابا آتا ہے تو بچے سوئے ہوتے ہیں جب ابا جا رہا ہوتا ہے تو بچے پھر بھی سوئے ہوتے ہیں وہ بیچارے ابے کو ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں کے پاس بیٹھ جائے تو بارہ والے دن چھٹی ہوئی ہے ابے کو تو ابا جناب پھر جناب فلانا کام گیس لے فلانے سبزیاں سبزیاں وہ مارکیٹ میں سارا دن بیت گیا اس کا کوئی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے بچوں کو ٹائم نہیں دیا اب جب بچے بڑے ہو گئے تو ان کو ابے کے ساتھ معاون صدی پیدا نہیں ہوئی اب وہ ابا چاہتے کہ میرے پاس بیٹھے اب وہ بچے کہتے ہیں ابا نا یہ کام نہیں کرنا میں اب وہ دھکے کے ساتھ بھی کہے گے نا میرے پاس بیٹھو بچا میرے ساتھ بھی باتیں کرو وہ کہے گا ابا جب وقت تھا آپ نے قریب کرنے کا اس وقت تو نے قریب نہیں کیا اب ہمارا بھی دل نہیں چاہتا تیرے پاس بیٹھنے کو ہم کیا کریں ہم بھی مجبور ہیں کہ نہیں سمجھا محبت ضرور ہوگی ان کو اپنے والدین کے ساتھ لیکن معانسط جو ہے نا قلبی وہ پیدا ہونا یہ مشکل ہو جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے بچوں کو قریب کرے روزانہ اپنے پاس بیٹھائے اور انہیں جناب رسول اللہ علیہ صاحب السلام کی احادی سے مبارکہ آقلِ شام کی سیرت میں سے کچھ نہ کچھ چند باتیں عقل شام کی نبوس کے حوالے سے حضور کی خط میں نبوت کے حوالے سے وہ روز سناتا رہے تو اس طرح کر کے آہستہ آہستہ ان کی بھی تربیت ہوگی وہ بھی دین کے قریب آئیں گے جب دین کے قریب آئیں گے تو اپنے ابا کا بھی ادب کریں گے ان کا بھی احترام کریں گے اپنی امن کا بھی احترام کریں گے دونوں طرح سے پھر ہر طرح کے حوالے سے بچے جو ہیں وہ اپنے والد کے لیے خیر کا باعث بنیں گے تو والد جو ہے وہ گھر کے اندر کیا ہے سربراہم ہے گھر کے اندر حاکم ہے تم میں سے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت مطلب دن ہاں تو جن کا وڈیرا تھا یعنی آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے گھر والوں کو کیا کیا مجھ سے پوچھا جائے گا یہ بندے تیرے پیچھے نماز ماس پڑتے تھے تو نے دین حق سنایا یا نہیں سنا جیسے جمعے والے دن میں نہیں حسن اللہ تعالیٰ کا فرمان سنائے فرماتے، والے دن خطیب جو بندہ تقریر کرتا ہے کوئی بھی تقریر کرے، خطیب میری نیتی یہ ہوگا میں کان پہ ہاتھ رکھ کے شیر پڑ رہا ہوں کہ حاجی صاحب پانچ سو میرے اوپر پھینک دیں تو یہ حساب دینا پڑے گا کیا مت والے دن اگر میں بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حاجی صاحب راضی ہو جائیں مجھ پر جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ راضی ہو جائیں تو رب تبارک و پوچھے گا ہاں تجھے میں نے اپنے اب مجھ سے اپنے سے راضی کرنے کے لیے بھیجا تھا یا تجھے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بھیجا تھا بتا تو یہ ایک ایک جملے کا حساب دینا پڑے گا مولوی کو تو بتائیں اگر ہم آج ہیرا پھیری کر جائیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین بیان نہ کریں تو بتائیں کیا مد بول دین کیا مودی ہمارا بھی حساب ہونا ہے نا مسئلہ اس اس ایسے نا گھر کوڑا لٹکا کے رکھا ہوا تھا یہ سنیں کوڑا لٹکا کے رکھا ہوا تھا تو وہ کیوں گھر میں کہیں بھی دیکھتے نا کوئی ہیرا پھیری ہو رہی ہے یعنی کوئی اونچی نی جو ہوتے ہیں عورتیں کرتی ہیں بچے کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جا کے تھے ایسے ہی جیسے کسی کے گھر میں کوئی چیز پڑی ہو تو ایسے اسے ٹاکی شاقی مار دیتے ہیں تو اسے تھوڑا سا ایسے ہلاتے دیتے سارے سیت ہو جاتے تھے انہوں نے کہنا بس ان کافی ہے اکلے سامنے پتہ کیا سامنے فرمایا اللہ رام فرمائے میرے اس غلام پر اس نے کوڑا سامنے رکھا ہوا ہے ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ یعنی کہ سامنے ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ یہ نہیں کہ اتنا جناب, جناب, جناب بچیاں جو آئے وہ کس وقت کہاں جا رہی ہیں بیوی بی جو ہے وہ کس وقت کہاں جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے اسے. ایسی بالکل اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ بندہ جو ہے اتنا ٹھنڈا یق ہو جائے اسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو کہ بچے کہاں ہیں کہاں گھوم رہے ہیں اور کس وقت کہاں ہے سامنے سختی فرمایا لے کر اس شدک اپنے بچوں کو گلی میں نہ دو بتائیں، آج سارے بچے مغرب کے وہاں پھیل جاتے ہیں तक... تو اپنے بچوں کو مغرب سے لے کر تک گھروں سے باہر نہ جانا اب جب مغرب کے بعد ایشا تک گھر سے باہر جانے کی بچے کو اجازت نہیں تو اجازت ہوگی بھائی آج ہم خود دیکھے ہمارے بچے جو ہیں رات کو ایک دو دو بجے تک گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں <paid> کبھی نہیں پوچھا ہم نے کہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں آپ ہے یا نہیں تو یہ والے سے پوچھا جائے گا کل لوکم رسول کلو کم رائے کلو کم رسول ان میں میں اس کی ریت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کیا مطلب تو یہ دیکھیں جی پہلا حاکم ہے اور गो حدود गो کو نافذ کرنا یہ حاکم اسلام کا کام ہے کس کا کام ہے حاکم اسلام کا کام ہے کسی نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹنا کسی نے زنا کیا ہے اس کو سزا لگانا رشوت خور ہے اس کو پکڑ کے سزا لگانا تو یہ سارے کا سارا کام کس کا ہے حاکم کا کام ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ گساخی کرتا ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی جی غصہ ہی کرتا ہے آطل صاحت اسلام کی تو کوئی بندہ جو ہے وہ اس پہ ایکشن نہیں لے رہا حکمران سارے سوئے ہوئے ہیں چپ کر کے وہ اپنی عزت کی بات تو کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کی بات نہیں کرتے اگر کسی بندے نے آکال صاحب السلام کے عشق میں مجبور ہو کر کسی گستاخ کو قتل کر دیا ہے تو شریعت اب اس پر بھی کوئی نقصان لازم نہیں کرتی شریعت اسے بھی یہ نہیں کہتی کہ تجھ پر یہ لازم ہے کہ تو جناب یہ غلط کام کیا ہے اب ذرا بتائیں یہ مابرائے عدالت کے قانون اٹھا کے لگے پھرتے ہیں پتہ نہیں کون سی مابرائے عدالت ہے عدالت ہے کہاں ہے آپ حیران ہوں گے کہ اکیلی لوور جو کوٹے ہیں ان کی لوہر کوٹیں ان کے اندر ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کیس لوگوں کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زائد کیس ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زائد ہیں اکیلے پچاس ہزار سے زائد کیس جو سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے وہ آج تک جناب ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا انہوں نے اور لاکھوں کی تعداد میں اکیلے ہائی کورٹ لاہور کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو پیشی بھی پیشی پیشی بھی پیشی, پیشی وہ جناب چالیس چالیس پچاس پچاس سال تک جناب پیشہ پڑی میں لوگوں کو لوگ آ رہے ہیں بھی جارے بھگت بھگت کے جا رہے ہیں جا رہے ہیں چار چار پانچ پانچ سال بعد مرنے کے بعد جو بندہ جیل میں پڑا مر گیا ہے اس کو جج رہا کر رہے ہوتا ہے وہ آپ کے حساب کہ جان چھڑا کے اگلے حساب بھی چکا چکا ہے آپ کس حساب کی بات کر رہے ہیں کون سے حساب چکا رہے ہیں کس بات پہ اسے با عزت بری کر رہے ہیں آپ وہ تو بیچارہ با کفن بری ہو چکا ہے کفن پہن کے بری ہو چکا ہے آپ سے تو یہ حال ہے یہاں بتائے بھائی من تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ پہلا درجہ حکمرانوں کا ہے اگر کوئی حب سنیں حدیث باغ میں سناؤں کئی ماں کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں آ کرد السلام تشریف لے جائے جنگ کے لیے صحابی ہیں نبینا وہ نہیں جا سکے انہوں نے منت مانی یا اللہ تیرا حبیب خیر سے آ جائے تو تیرے حبیب اور تیرے حبیب کے صحابہ وہاں گستاخوں کو مارنے گئے ہیں تو یہاں جو ایک یہودی عورت تیرے حبیب کی گستاخی کرتی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا تیرے حبیب کے آنے کی خوشی میں یہ میں مننت مانتا ہوں یہ کیا کرتا ہوں مننت مانتا ہوں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے رات کو انہیں اطلاع ہوئی حضور خیر سے تشریف لے ائے انہوں نے رات کو ایک چھرا اٹھایا اور چلے گئے وہ گستاخ عورت گھر میں سارے لیٹے ہوئے سب سے اخر میں وہ لیٹی ہوئی ہے سب کو سب کو کراس کرتے کرتے اس کے کا بچے کو بھی ہٹایا پڑے کیا کہ آپ بھی تیرا بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور اس خاتون سینے پہ رکھا جناب خنجر اور جناب پار ٹپا دیا پار ہی گزار دیا جب وہ جناب مر گئی انہوں نے جناب صبح کی نما اکیلے گئے جی اکیلے گئے کیا رب تبارک نے کو بینائی عطا فرمائی ہے یعنی حضور کی عزت کی بات ہے جنہیں کچھ نہیں دکھتا انہیں بھی ہر چیز دکھتی ہے یار ہے جن کو ہر چیز دکھتی ہے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں جہاز اتنا دور آ رہا ہے یہاں پہ ڈار لگا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ ان کو پتا چل جاتا ہے فلان علاقے سے جہاز ہماری طرف مو کر کے آ رہا ہے ہوا میں ہوں, کو نیچے پتہ چل جاتا ہے کہاں پیٹرول ہے کہاں تیل ہے کہاں سونا پڑا پتہ چل جاتا ہے ان کو. لیکن یہاں جب کو کام کر کے جائے نا حضور کے حضور کی مارگاہ میں ایسے منہ اٹھا کے لگے پھرتے ہم تو کریم اکل شام کے پیچھے نماز پڑی عکل شام کو بھی اطلاع پہنچ گئی کہ وہ جناب اور ماری گئی وہ گالی شام کو سامنے ہاں بھائی کس نے مارا ہے عورت کو سارے چوپت. چوپت. پھر فرمایا حضور نے کس نے مارا ہے سارے خاموش. خاموش تیسری بار آکر سامنے میں آیا کہ میرا جو حق ہے نا تم پر میں اس حق کی قسم دیتا ہوں صحیح سے بتاؤ کس نے مارا ہے یہ نا بھینا سیابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں مارے مارا اسے اچھا وہ کہنے لگے غلط میرے اوپر کوئی سزا تو لگی نہیں ہوگی کیا فرمایا کے الفاظ ہیں اس کا خون رائے گا گیا کوئی سزا نہیں ہے تجھے کوئی سزا نہیں ہے تجھے اب بتائیں جی امام بھی بیٹھے ہوں بات آ جائے آکلام کی عزت اور ناموز کی تو آکل کے سیابی حضور سے پوچھے بغیر گستاخ کو مار دے تو سی پھرتا ہوئے؟ ہم جس طرح گستاخ کے چھوڑے جانے پر ہمیں دکھ ہے نا اسی طرح کسی مسلمان پر گستاخی کا الزام لگا کے اسے ایسے مار دینا ذاتی رنجش نکالنے کے لیے ہم اسے بھی جائز نہیں سمجھتے اور یہ بھی دیکھیں کوئی بندہ گستاخ نہ ہو اسے رسول علیہ السلام کا گستاخ کہنے والا بندہ خود گستاخ ہے یہ زین میرے مسئلہ کیوں کہ اس نے گستاخی نہیں کی یہ گستاخی منسوب کر رہا ہے حضور کی طرف تو کیا خیال ہے وہ گستاخی کمینے کے اندر کا کمینہ یہ ہم جس طرح وہاں اسے مجرم ٹھہراتے ہیں گستاخ کو اور اسی طرح کسی مسلمان پر گستاخی کے الزام لگانے والے کو اور ذاتی رنجش نکالنے کے لیے اسے قتل کرنے والے کو بھی ہم اسی طرح کا گستاخ سمجھتے ہیں یہ زین میرے مسئلہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ کوئی کسی بھی بندے گستاخی نہ کی ہو اور یہ کھڑا جی کہہ رہا ہے یہی مسئلہ آپ کو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ بندہ کہا جی ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی بےد بھی کر رہا ہے گستاخی کر رہا ہے آپ رائے تلوار کرتے ہیں می نے وہ گساخی کر کے وہ سو جاتے ہیں ہمارے ایسے پاگل مسلمان ہیں ان کی گستاخی کو رات دن شیر کر کر کے لاکھوں روپیہ ان کو پہنچا دیتے ہیں بتائیں بھی ان کی گستاخی جو ہوگی اسے ہم شیر کریں گے تو بتائیں پیسے کس کے خرچ ہوئے ہمارے خرچ ہوئے اور پیسے جائیں گے کس کے کھاتے میں میں نے کہا دنیا جہان میں کوئی بھی بندہ کسی کی ماں کو گالی دے نا تو کوئی بھی جس کی ماں کو گالی دی گی وہ اپنے گھر کے پیسے اٹھا کے اس کے گھر میں نہیں پھینکتا میں نے کہا یہ واحد کمینے لوگ ہیں ہم بھلا وہ گستاخی کریں اکل سطح شام کی اور ہم اپنے گھر کے پیسے بھی اٹھا دیں اس کے گھر میں پھینک دیں لاکھوں کروڑوں روپیہ ایک رات میں جمع ہو جاتا ہے لاکھوں بار نہیں کتنی بار کتنے ملین ملین ہزاروں لوگ ایک ہی رات میں اسے شیئر کر دیتے ہیں اس کی پوسٹ کو وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے لوگ بھی شکو و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنے مومنوں کے دلوں میں بھی میل آنا شروع ہو جاتی ہے اور کافر جو ہے ایک ہی رات میں جناب وہ مشہور بھی ہو گئے اور جناب لاکھوں روپیہ بھی اکٹھا کر لیا ہوں گے یہ کب سمجھ آئے گی ہماری ہماری قوم کو ویسے سمجھ سے بلا در بات <تصفح> تو کریم اقر سامنے اگر بلاجہ فرمایا اقر سامنے فرمایا سنو بھائی میری عزت کا مسئلہ جہاں آ جائے بلا ينتते हो انزان اقر سامنے میری عزت کا جہاں مسئلہ آ جائے وہاں تو دو بکریاں بھی نہیں لڑیں گی ملدنی ملدنی دو بکریاں بھی आपस में اختلاف نہیں کریں گی میری عزت کا مسئلہ تو ایسا مسئلہ ہے بتائیں بھائی آج یہ کلمہ پڑھنے والے حضور کی عزت کے مسئلے پر اختلاف و شکار کیوں اللہ تبارک و نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اگلی دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے زبان سے روکنے کا کس سے روکنے کا زبان سے روکنے کا یہ زبان سے روکنے کا علماء کا کام ہے کن کا کام ہے علماء کا کام ہے اور ان لوگوں کا کام ہے جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں دین کے اندر رسوخ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فا متا فرمایا وہ بھی روکیں اور گھروں کے اندر جو گھر کے سربراہ ہیں وہ بھی روکیں اساتذہ اپنے شہروں کو روکیں دوست اپنے دوستوں کو روکیں احباب اپنے احباب کو روکیں اس طرح کر کے زبان کے ساتھ روکنا یہ تقریباً ہر بندے پر لازم ہے یہ فرض جو ہے یہ علماء پر ہے اور باقی درجہ بدرجہ با نسبت بنسبت جو ہے وہ ہر ایک بندے پر لازم ہوتا جائے گا وہ جیسے جیسا اس کا درجہ ہوگا ویسے ویسے اس پہ بھی لازم ہوگا وہ بھی لوگوں کو اپنے گھر والوں کو مالک ہے گھر کا تو گھر والوں کو روکے استاد ہے تو اپنے شکردوں کو روکے دوست ہے تو اپنے دوستوں کو روکے اس طرح کر کے دلہا سے روکنا ہر ایک بندے کے ذمہ لازم ہے اور تیسرا درجہ جو ہے سامنے آکر سامنے من جا آدھا بے کل بھی جو بندہ دل کے ساتھ برا جانے دل کے ساتھ برا جاننے کا کی مطلب کیا ہے یہ افسوسناک بات ہے آج ہم جتنے گناہ دیکھتے ہیں ہمارے دل میں کورن بھی پیدا نہیں ہوتی کہ یہ ختم ہو جائے یہ ہوتی پیدا بتائیں بھی باہر ہم جاتے نہیں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے ہیں دو روپے کا ساشا بیچنے کے لیے نا جی شیمپو کا دو روپے کا ساشا بیچنے کے لیے وہ بھی مسلمان کی بیٹی کی نیم بھرنا تصویر لگی ہوگی آدھے کپڑوں میں تصویر لگی ہوگی صرف کا شیمپو بیچنے کے لیے ہے یہ نہیں یہاں ہم کو تھوڑی سی بات کر دیں لوگوں کو شرمانا شروع ہو جاتی ہے صاحب نے گندی بات کر دی ہے مولی صاحب نے یہ کیا دیا تو یہ کیا ہے بھائی وہاں پہ ہم ہماری مائیں بہنیں بیٹے بیٹیاں نوجوان بچے سارے گزر رہے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں کسی کو جناب خیال تک نہیں آ رہا کہ یہ بات کہاں تک جا پہنچی آخر تو یہ دوسرا تیسرا درجہ جو ہے نا یہ والا کہ گنا کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ختم کیسے کریں ختم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ ہمارا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے اور نہ ہمارا تعلق جو ہے علما کے ساتھ ہے اور نہ ہمیں بولنے کی ہمت اتنی تو ہم کریں کیا پھر تو تیسرا بندہ جو ہے نا یہ والا اس کے لیے لازم ہے کہ دل میں برا جانے دل میں برا کیسے جانے ہر وقت اس کے دل میں تڑپ مولا مجھے ہمت دے مجھے توفیق دے تو میں یہ برائی جو ہے اسے مٹا دوں اور مجھے ہمت دے یہ جو نیکی مٹی میں ہے اس نیکی کو میں جاری کروں اس کا منجا دل میں مطلب یہ ہے اور دوسرا یہ ذہن میں کہ آج تو تینوں آج در درجے ہی سارے کے سارے موتل ہو چکے ہیں یا نہیں زبان سے ہاتھ سے رکنا حکمرانوں کا کام تھا اب یہ بھی دیکھ لیں ہمارے بہت سارے مولوی دینی احکامات سے چشم بوشی اس لیے اختیار کر کے بیٹھے ہیں یہ حکمرانوں کا کام ہے تو حکمران دل کون دل ہے آپ کو آب کے, آب آب کے؟ وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تو پھر کریں کیا بھائی تو میں نے کہا ربت بارک بطالہ نے جہاں پر یہ ارشا فرمایا نا کہ بال تک بھائی ہونا کر تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ہاتھ سے روکے زبان سے روکے اور اپنے دل میں برا جانے اور اس طرح کر کے نیکی کا حکم کرے برائی سے اسی طرح روکے میں نے کہا ایک گروہ ہونا چاہیے یار بارک بطالعہ کا حکم ہے رب تعالی کا حکم ہے اگر یہ ہاتھ سے روکو حکمرانوں کا کام ہے تو پھر یہ علماء پر لازم ہے کہ اس رب کے فرض کو پورا کریں حکومت قائم کریں اسلام کی اسلام کی حکومت قائم کریں نہیں قائم ہو سکتی آپ سے اتنے وسائل نہیں ہیں آپ کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں تو کم از کم جد و تو فرض ہے آپ پر آپ بولیں تو صحیح کیا خیال ہے یار کسی کے گھر کے اندر چوری ہو جائے اسے پتہ ہے کہ میں عدالت میں جاؤں گا مجھے انصاف نہیں ملے گا تو کیا خیال ہے وہ چیک سے چلاتا بھی نہیں ہے وہ اپنی طاقت بھر مقدور بھر جو وہ شور بھی نہیں ڈالتا یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ مولوی یہی کہتے ہیں ہم تو کر نہیں سکتے پھر ہم کیا کریں لہذا ہم کو کر نہیں سکتے تو چلو جو کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں تو کھینچ سکتے ہیں چلو وہی کرتے رہتے ہیں ہم پھر کیوں بھائی بھائی ہم پر اگر ہمارے ہمیں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم خلافت اسلامیہ خلافت علامی حاجر کو قائم کر سکیں اسے نافذ کر سکیں تو کم از کم یہ فرض تو اپنی جگہ کھڑا ہے نا اس فرض کے پورا کرنے کے لیے جتنے جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا تم جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا ڈرو رب تعالی سے اور جتنا بندے میں طاقت ہے وہ بول کے کر سکتا ہے لکھ کے کر سکتا ہے لوگوں کو دے سکتا ہے لوگوں کی زین سازی کر سکتا ہے وہ تو کرے وہ تو فرض ہے اس پر یار اور کب تک یہ بتائیں یہ منکر نہیں ہے کہ رب تبارک بتالا کہ دشمنوں کی حکومت ہم پر نافذ ہے وہ جب چاہیں جی آپ مردوں کا مردوں سے نکاح حلال کر دیں جب چاہیں عورتوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح حلال کر دیں وہ جو چاہیں جناب کرتے جائیں کہ اور ہم جو ہیں ہم پر کچھ بھی لازم نہ ہو کم از کم کوشش تو کریں ہم جی تو جو تو کریں ہم ایک کفر کی حکومت کے نیچے سانس لینا جو ہے نا قفر کے نیچے کفر کی حکومت کے نیچے سانس لینا اور میں کہتا ہوں عبادت کرنا وہ کیا عبادت ہے یار اس بندے کی بھی جو کفر کی حکومت کے تحت رہ کے قفر کی حکومت سے راضی رہ کے لوازیں پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے میلاد بنا رہا ہے یار کر رہا ہے جو مرضی کر رہا ہے اس کا کوئی نفع نہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں کی حکومت سے راضی ہے تاغوت کی حکومت سے راضی ہے اور انکار وہ کیا ہے تاغت کا تاغت کا انکار تاغوت وہ ہے جو رب تبارک کو بتا کہ دین کے ہمیشہ مخالف ہو دین کے مخالف پڑھا وہ تاغوت ہے وہ چاہے جو بھی ہو اب بتائیں مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کرنا رابطہ کے دین کا حکم ہے دین میں اجازت ہے لیکن انہوں نے جو کیا ہے جناب قانون بنا دیا ہے ایکٹ بن گیا ہے ایکٹ بن, بن گیا ہے پیپل پارٹی والے پیش کرنے والے پی ٹی آئی والے حمایت کرنے والے اور یہ نو لیگ والے نافذ کرنے والے بن گیا جی اب بتائیں اتنی بڑی کفر کی حکومت ہو اور ہم خاموشی کے ساتھ میلاد منائے جائیں کہاں جائے گا ہمارا میلاد میں اپنے شری کی بلا بتائیں جی فرمایا. فرمایا سے مانگتا اللہ, اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا ہے حدید باس الشدید ہم نے لوہ نازل کیا ہے میں اس لوہ کے اندر بڑی سختی ہے بڑی پاور ہے آپ کو پتہ نا ڈنڈا اور جوتا یہ روشن ضمیر ہوتے ہیں ہوتے ہیں روشن ضمیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بگڑے تگڑے نہ پیر ڈنڈے یہ یعنی بگڑا تگڑا جو ہوگا بگڑا ہوا ہوگا دو ڈنڈے پڑیں گے سیدھا ہو جائے گا ضمیر روشن ہو جائے گا کوئی بندہ بگڑا دو جوتے پڑیں گے بالکل ٹھیک ہو جائے گا اس کا مطلب یہ کہ جوتا یہ کیا ہے روشن ضمیر ہے کیا ہے ضمیر کو روشن کر دیتا ہے کئی بندے آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں غلط کام کرتے ہیں جیل میں گئے وہاں سے نیک بند کیا گیا توبہ کی توفیق ہو گئی اب بتائیں دو ڈنڈے کیا دو جوتے کیا لگے روشن ہو گیا غیرت ان کی نیکی کا جذبہ پیدا ہو گیا ان ساڑی. ہوتا ہی ہے نہیں جی بس اس نے فرمایا جب تک ڈنڈا نہیں ہوگا اسلام کے میں بات. ہی ٹوٹے کہ بڑا معروف وہ اسلامیہ کا وہ جناب جمہوریت ہے ہے اس نظام کے خلاف ہم کھڑے اور اس کے خلاف بولیں سب سے بڑا ملکر جو ہے اس کے خلاف ہم بولتے نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ہم گھومتے پھرتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مالک نے جی ڈگری عطا فرمائی مالک نے سنت فرمائی رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو معروف کا حکم دیتے ہیں نیکی کا برائی سے روکتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں قرآن کی سنت کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالی نے اللہ نے فرمایا محبوب پیارے یہی کامیاب ہے یہی کامیاب ہے بس چاہے اس کے ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو یہ کامیاب ہے یہ نہیں فرمایا رب تبارک وطالیہ نے نیکی کا حکم کرنے والے برائی سے روکنے والے جو ہیں وہ جناب کامیابی ہو جائے بیان کر گیا تو کامیاب ہو گئے وہ آگے ریزلٹ آنا نتیجہ ہے آنا نہیں وہ ان کے ذمہ نہیں ہے بڑے قریبی تھے جو بھی علماء خط بھیجتے تھے اعلی نظر وہ خط حضور پڑھ کے سمر کے آکال اسلام پھر جواب دیا کرتے تھے انہوں نے خط بھیجا حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ہم بڑا کوشش بڑا زور لگا رہے ہیں پاکستان میں اسلام کی حکومت آ جائے کیا کریں آنے نہیں دیتے یہ لوگ آ سامنے فرمایا کہ غلام رسول جواب لکھ مولت استعار کو اسے کہہ تیرے ذمہ اتنا ہے کہ تو زور لگا بس تو کامیاب ہے زور لگا بات. بتائیں کتنی بڑی بات ہے زور تو لگائیں یار ہم اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشا فرما دیا بولائے زور لگانے والے سارے کامیاب ہو گئے